السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ شریق اللہ باشد محمد اللہ وسلم صحابی وسن سنت علیہ آج کے خطبے کا موضوع تھا سداد بن اوسد اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی پیاری حدیث جو ذکر اور دعا سے متعلق ہے اس حدیث کی مختصر طور پر ہی ہوں تشریح فرمائی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پہلے ترجمہ سما فرما لیں اور اس کے بعد آپ لوگ سنت پڑھ لیجیے گا اللہ رب العامین کی حمد و ثناء اور اللہ کے سور پر سلام بھیجنے کے بعد خطیب نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اس کے بعد کہا کہ اللہ رب العالمین ہمارے نبی کو بہت ساری خصوصیات اور فرمائی تھی انہیں میں سے خصوصیت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جمام الکلیم عطا فرمایا تھا جمام الکلیم کا مطلب یہ ہے کہ مختصر الفاظ میں بہت زیادہ معانی الفاظ مختصر ہوں اور ان الفاظ کے اندر بہت زیادہ معانی ہوں یہ خصوصیت اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی تھی اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ آپ کی زبان مبارک سے جو بھی نکلتا تھا اللہ رب برامین کی طرف سے وہی ہوتی تھی اللہ کے ارشاد ہے وہ ان الحوا انا کہ آپ کی زبان مبارک سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ ہر برامین کی طرف سے وہی ہے انہوں نے فرمایا کہ آج خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایک حدیث کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوگی اور پھر انہوں نے وہ حدیث پیش کی کہ اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد بن اوس سے فرمایا رائے تناسنزب و الفدا فق نظہ الاقلمات یعنی جب تم لوگوں کو دیکھو جو سونے اور چاندی کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں تو تم ان کلمات کی ان ذخیرہ اندوزی کرو ان کلمات کو یاد کرو ان کلمات کو پڑھو کلمات کون سے ہیں اللّہ مسلقف العمر ولا عظیم تعالیٰ رشد و اسعلق موضبات رحمتی و اضاء و و اسال کا شکرانتی و حسن عبادت وہ اسلو کاقلب سلیمہ و لسان الصادقہ و کا من خير ما تعلم و ادبی کا من شرمات عالم و استقفر کا تعلم انك ان کا انط علام الغیوب یہ وہ دعا اور حدیث ہے جس کی شرح انہوں نے آج کس خطبے کے اندر فرمائی ہے اس کے ذکر کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللّہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا خیر کا کام نہیں ہے جس کی طرف ہماری رہنمائی نہ کی ہو اور اپنی امت کو اس کی طرف رہنمائی نہ کی ہو اور کوئی ایسا شر نہیں ہے جس شر سے اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو منع نہ کر دیا ہو اور انہیں میں سے یہ حدیث ہے جس میں اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی فرمائی ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ سونا اور چاندیاں اکٹھا کر رہے ہیں تو تم ان کلمات کو اکٹھا کرو ان کلمات کو پڑھو جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کی طرف مائل ہو رہے ہیں دنیا کے خزانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو ان کلمات ان نصیحتوں کی طرف آؤ اور انہیں یاد کرو کیونکہ جو ان کے مطابق عمل کرے گا اسے دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی حستی حسن بشیر رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت دیکھا ہے کہ جس نے آخرت کو طلب کیا اللہ نے اسے دنیا بھی دیا اور ہم نے بہت کم ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے دنیا طلب کیا اور اسے آخرت بھی مل گئی ہو جو آخرت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آخرت بھی دیتا ہے دنیا بھی دیتا ہے لیکن جو صرف دنیا کے طلب گار ہوتا ہے اسے صرف دنیا ملتی ہے آخرت نہیں ملتی لہذا تم آخرت طلب کرو اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں چیزیں دے گا اور یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مزداخ ہے جس میں مانبی نے فرمایا کہ جس آدمی کا مقصد آخرت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے اور اللہ حبان اس کے تمام معاملات کو آسان کر دیتا ہے اور اس کے پاس دنیا آتی ہے ناک رگڑ کر کے دنیا اس کے پاس ناک رگڑ کر کے آتی ہے اور جس آدمی کا مقصد دنیا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے فخر ڈال دیتا ہے اور اس کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ خراب کر دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو برباد کر دیتا ہے اور اس طریقے دنیا اس کے پاس اتنی آتی ہے جتنا اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے یہ شدیشمان بھی نے ہمیں ابھارا ہے ہماری تربیت کی ہے کہ ہمیں مبارک کلمات کو یاد کریں اور ان مبارک کلمات کو ہم پڑھیں ہمارے نبی نے شروعات کی اللہ عمین اصل کا فی الامر عمر اللہ اربرامن میں امر میں ثابت قدمی کی تجھ سے سوال کرتا ہوں امر یعنی دین اسلام پر ثابت قدمی کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو ہمارے اعضا اور جوارے کو اللہ اربرامن اسلام پر قائم رکھے اس لیے امانبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی اللہ دین اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے اور جو آپ لے کر کیا اس کی ہم نے تصدیق کی تو آپ ہمارے اوپر کس بات کا خوف کھاتے ہیں تو ماں نبی نے فرمایا کہ ہاں مجھے خوف ہے کیوں اس لیے کہ بندوں کے دل اللہ ہر کے دو انگلوں کے درمیان میں ہیں یو قلبا کئی اللہ تعالیٰ ان دلوں کو پھیرتا رہتا ہے جس طریقے سے چاہتا ہے اس لیے ہمیشہ اللہ رب براہمن ثابت قدمی کی دعا کرتے رہو معاذ رضی اللہ تعن و شاید کی طلاوت فرمائی ربنا اب بنا قلوبنا بعد بنا بدنا وحب لنا من احمد کا نے کن تل اے رب العالمین تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی مت پیدا کرنا ہدایت ملنے کے بعد بھی انسان کے اندر کجی آ سکتی ہے سیدھے راستے کو انسان چھوڑ سکتا ہے پھر ہمارے بھی نے فرمائی وہ عظیم رشد رشت کا مطلب یہ ہدایت نیکی حق اور درستگی یعنی اللہ ابراہن تمہیں تو ہمیں ہر خیر کی طرف بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق نہایت فرما حق پر ہمیں قائم رکھ ہدایت پر قائم رکھ اپنی اطاعت پر قائم رکھ اور رشد میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ ابراہین کہ آپ کو توفیق دے دے کہ آپ کے پاس جو چھٹیاں ہیں ان چھٹیاں کو آپ اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کریں حج کے لیے جائیں عمرہ کے جائیں مسجد کے اندر اپنا وقت گزاریں زیادہ زیادہ نماز پڑھنے کے بعد اور جو پریشانیاں آئیں ان کے اوپر صبر کریں گرمی کی گرمیوں کو برداشت کریں اور نماز کی طرف دوڑ کر کے آئیں جب آپ اذان سن لیں اور پہلی سب کا اہتمام کریں یہ بھی سب رشد کی عظیمت میں سے ہے پھر مبیر فرمائے کا الکمزبات رحمتی اللہ ابلام دیتے رحمت کو واجب کر دینے والی چیزیں ہیں میں ان چیزوں کا تم سے سوال کرتا ہوں کیونکہ میں کمزور ہوں اور مجھے تجھے ہی سے مدد ملے گی تو ہی میرے سارے امور کا ذمہ دار ہے لہذا اللہ ہر براہمن تو ہمیں اپنی رحمت کے اندر ڈھاپ لے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو واجب کرتی ہیں انہی میں سے کیا ہے کہ ہم کسی فقیر کو کسی غریب کو اور کسی مسکیر کو نہ ڈاٹیں مومنوں کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کریں اچھا سلوک کریں اور اس طریقے سے انسان اور مسلمان ہی نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی ہم بہتر سلوک کریں کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک عورت کو ایک بلی کو باندھنے کو جیسے اسے نہ کھانا دیا نہ پانی دیا جہنم میں ڈال دیا اور ایک آدمی کو یا ایک زناکار عورت کو اللہ رب العالمین نے کتے کو پانی پلانے کو جیسے جنت میں داخل کر دیا امنام رحم اللہ نواد الرحمٰ اللہ تعالیٰ اپنے انہیں بندوں پر رحم کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت کا سلوک کرتے ہیں پھر انہوں نے فرمایا ہوا یعنی اے اللہ البرامن تو ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جن اعمال سے تیری مغفرت ثابت ہو جاتی ہے تو میرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ تعالی گناہوں کو معاف کرتا ہے انہی میں سے دن اور رات میں سو مرتبہ سبحان اللہ البمدہی کہنا اللہ کے سرخ حدیث ہے اگر سونے اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی انسان کے پاس گناہ ہوں اور انسان ان دعاؤں کو کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اسی طریقے سے ہر فرض نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہنا تینتیس مرتبہ الحمدللہ کہنا تینتیس مرتبہ اللہ پر کہنا اور سب پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ شریق اللہ لہ الملک و لہ الحمد ولاک اللہ شی القدیر کہنا تو اس کے ہدے سے بھی اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر ہم نماز میں غور کریں تو نماز کی جو اہم عبادت ہے نماز اسلام کا ستون ہے آپ دیکھیں کہ کی نماز شروع سے لے کر کے آخر تک دعا پر اور استغفار پر مشتمل ہے انسان گھر سے نکلتا ہے مسجد میں آتا ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑتا ہے مسجد سے نکلتا ہے دعا پڑتا ہے دعا سنا میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کلّہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے رکو میں دعا کرتا ہے انسان سجدے میں دعا کرتا ہے دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتا ہے رب فرلی رب فرلی دعا کرتا ہے کلّہ تو مجھے معاف کر میں انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ تو میرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے میرے ان گناہوں کو معاف جو پوشیدہ ہیں جو اعلانیہ میں نے کیا ان گناہوں کو معاف کر دے جو میں نے اشراف کیا فضول خرچی کی سے تجاوز کیا اس کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ تو ہی جاننے والا ہے اور تیرے علاوہ کوئی ہمارا معبود برحق نہیں ہے سلام پھیرنے کے بعد اسطف اللہ کہتے ہیں اس میں اللہ غامین سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو یہ نماز شروع سے لے کر کے آخر تک اس میں انسان استغفار کرتا ہے اللہ رب غلامین سے دعا کرتا ہے اور پھر ہمارے نے فرمایا ہوا اسل شکر نعمت کہ اللہ ہر میں تیری نعمت پر شکر کا سوال کرتا ہوں تو کی شکر بہت عظیم دولت ہے اور اس نعمت سے جو ہے نعمتیں برقرار رہتی ہیں اور اللہ اور غلامین کی فضل اور رحمت کا سبب ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اور غلامن نعمتوں کو برقرار رکھتا ہے اللہ کا ایسا اللہ کا ارشاد ہے لن شکر تم لاضی دن کم اگر تم شکر کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے تو شکر کرنے سے اللہ کی نعمتیں برقرار رہتی ہیں پھر ہمارے میر فرمائے و حسن عبادتی اللہ تعالیٰ تو اچھی طریقے سے اپنی عباد کے ہمیں توفیق رائے فرما یعنی اتنے بہتر طریقے سے جو طریقہ ہما نبی نے فرمایا ہے ثابت ہے اس طریقے پر اللہ ہربین تمہیں اپنی عبادت کی توفیق رائے فرما پھر انہوں نے فرمایا کہ حسن عبادت کے اندر دو شرطیں پائی جانا ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو اور دوسرے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو انہی باتوں پر انہوں نے پہلے خطبے کے اندر اپنی باتوں کے اختتام فرمایا اور دوسرے خطبے کے اندر اللہ ہر بلامین کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے بعد فرمایا کہ ہمارے بھی یہ بھی دعا کے اندر سکھایا کہ وہ اسل کا قلم سلیمن وہ کہ اللہ تعالیٰ میں تم سے سلیم دل اور سچی زبان کی دعا کرتا ہوں اور سلیم دن کون سا ہوتا ہے جو دل شرک سے اللہ کی معاشیت سے حسد سے کینا سے نفرت سے کسی کی تحقیر کرنے سے کسی کو برا جاننے سے کسی کا مذاق اڑانے سے جو دل پاک ہو اس دل کو قلب سلیم کہتے ہیں اور قلب سلیم والوں کے لیے اللہ رب الامین نے جنت کا وعدہ کیا ہے یو مولائن فعلوم والا بنون اللہ منطلّہ بب قلب سلیم جس دن اللہ تعالیٰ کے اعمال اور اولاد کام نہیں آئیں گے جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا اسی کو فائدہ ہوگا اس طریقے کے کل لسان یہ ہے زبان کی سچائی کہ انسان ہمیشہ سچ بولے اور مذاق میں بھی کسی سے جھوٹ نہ بولے کیونکہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے پھر ہمارے بھی نے فرمایا وہ آسال الکمین خیر مات عالم وہ تمام خیر جو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ان تمام شر سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو تو جانتا ہے کیونکہ ہم ایک بندار ایک انسان شر کیا ہے خیر کیا ہے اس کے لیے اسے نہیں جانتا ہے نہ سارے شر کو جانتا ہے نہ سارے خیر کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہی ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو بندے کے لیے نفع بخش ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیتا کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر چیز میں اسے دے دوں گا وہ سرکشی پر اتر آئے گا نافرمانی کرنا شروع کر دے گا بندے کا علم محدود ہے اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے اس لیے اللہ رب العامین سمیت ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ اللہ رب جو میرے لیے خیر ہو وہ خیر تمہارے لیے مہیا تو یہ جو دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے پھر ہمارے نبی نے اس دعا کا استعمال فرمایا وہ استخر کلیمات عالم ان انت اللہ الغیوب کہ اللہ بامین میں تجھى سے مقفر طلب کرتا ہوں تو کیونکہ تو ہی اللہ الغیوب ہے اور ایک بندہ تمام گناہوں سے اللہ ہر سے برات کا اظہار کرتا ہے جو گناہ غلطی سے ہو گئے ہوں بھول کر کے ہو گئے ہوں یا اس طریقے جان بوجھ کر کے اس نے کیا ہو ان تمام گناہوں سے انسان اللہ ہر کے سامنے اپنے گناہوں کے اعتراف کرتا ہے اور اس طریقے سے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے مفرت کرتا ہے لہذا ایک مسلمان کے لیے گناہ جو ہے ضروری ہے کہ ان دعاؤں کو یاد رکھے اور ان دعاؤں کو ہمیشہ پڑھتا رہے تاکہ اللہ ہر برہن اس کے گناہوں کی مغفرت بنائے انہی باتوں پر انہوں نے اپنے خطب خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ہر برامین ہمیں اس دعا کو یاد کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے توفیق جامین وہ سالین محمد والا علی و ساباکم اللہ خیر وہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ